تو ہل قرن تشکو ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ اللہ تل کی البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو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 اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُّوا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُّوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 چنا انہوں نے اسے پھینک دیا بس پھر کیا تھا وہ اچانک ایک دورتا ہوا سام بن گئی قال خذها ولا تخف اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے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 اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجیے من اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر کو تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں وجلی وزیر اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددکار مقرر کر دیجیے ہارون یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں اشدری ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجیے و اشريكه في أَمْرِ اور ان کو میرا شريك کار بنا دیجئے کہ نسبحك كثيرا تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں كَثِيرًا اور ذکرک اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں انک کن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 إذ أُخْتُكَ أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم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 رو اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں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 ہم پر یہ وہی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے کمایا موسا یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا موسا تم دونوں کا رب ہے کون قال ربنا كل خلقه ثم موسا نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھے پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی الْأُولَى آن بولا اچھا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 الدی جل لفی سو ضلع فی ازم شَتَّى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 بہتان بانتا ہے نام مراد ہوتا ہے اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے کے کے سرگوشیاں کرنے لگے ان ان آخرکار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسا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 جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ ہیں ان پر ہم تمہیں ہر ترجیح نہیں دے سکتے اب تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو تم جو کچھ بھی کرو گے زندگی کے لیے ہوگا <سلام>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 وہ انہیں ڈھام کر ہی رہی ہوں اور فرعون نے اپنے قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا یہ بنی من عدو ونزلنا ونزلنا اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہے تور کے دائیں جاری بانے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوا نازل کیا کلو من طیبات ما رزقناکم وَلَا تَطَغَوْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں آتا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو جس کے نتیجے میں تم پر میرا غزب نازل ہو جائے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 اور انہیں سامبری نے گمراہ کر ڈالا ہے فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسِفَا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُم رَّبُّكُم وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَم أَرَدتُّم أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي جُنَاةُ مُوسَىٰ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 والا کم ملنا ولا کم ملنا اوزا نل قومی فقف نہ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 بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی سو ایل والی ہارون نے کہا میرے ماں کے بیٹے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 قال ابصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي وہ بولا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں ائی تھی اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا قل فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مس اس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا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 وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے اللہ اللہ آپس میں سرگوشیا کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں دس دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے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 اور زمین کو ایسا ہموار چٹل میدان بنا کر چھوڑے گا کیس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابار یوں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا <سؤال> دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑ نہیں دکھا سکیں گے اور خداِ رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسرا ہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا یوم اذ الالتنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا اس دن کسی کی سفارش کام نہیں ائے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدا رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے وان لت وجوه للحيل القيوم وقد خاب من حمل ظلمہ اور سارے کے سارے چہرے حی و قیوم کے آگے جھکے ہوں گے اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نہ مراد ہوگا اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا سروائی او اُہ دل لکھو اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کریں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ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 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاقید کی تھی پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عظم نہیں پایا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو چناچے سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا فَقُلنا يا آدم ان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 الفت یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہو گئے نہ ننگ گئے انتل اور نہ یہاں پیاسے رہوگے نہ دھوپ میں تپوگے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 تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے قال وقد كنت وہ کہے گا کہ یارب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا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 تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا ما وسبح بحمد ربك قبل قبل فب فن ہر کا تب لہذا اے پیغمبر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 حیاتینف نی اور خیروں اب اور دنیاوی زندگی کے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 تم بھی انتظار کرو کیونکہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کسی دے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں